بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه یا ائو حلہدین آمانو ادو فلم السلم فاح ولا تتبعوا خطوات ہو تو وات شعیتان ان مبین و قالا جا في مقام آخر ان جا کم فاصقم بینب جہالت بھی ہوا تم ناد اللہ سبرہانہ ہو وطا اعلیٰ نے اہل ایمان سے مطالبہ فرمایا ہے کہ وہ ایک تو اسلام کو مکمل طور پہ پورا پورا ماننے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں کیونکہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے دین اسلام میں جہاں اور بھی بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کے اندر یہ حکم بھی نادل کیا ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایدین امانو ان جا اکم فاصقم بن نبا ان فاتح بیا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو انتبو قومم بھی جہالتن ما فعلتم فعال کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی قوم کو نادانی میں برا بھلا کہہ بیٹھو یا ان کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں حقیقت تم پر آشکار ہو حقیقت کھلے تو پھر اپنے کیے پر تمہیں پریشانی اور ندامت ہو خجالت کا سامنا کرنا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی تمہارے پاس فاسک خبر لے کے آتا ہے اس کی تحقیق کر لو تو آج کل ان محرم الحرام کے دنوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر زبان زد عام ہیں اور اسی انداز میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو عوام کے ساتھ ساتھ اہل و کے خواص میں بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ آیا کہاں سے ہے اس کا پتہ نہیں انہیں اب مثال کے طور پہ ہمارے اہل سننا وال کے بہت سارے علماء کرام ان دنوں میں واقعہ کر بلا کو رافضی انداز میں بیان کرتے ہیں تو ان ایام میں محرم الحرام میں واقعہ کربلا کو ایک قصے کی شکل میں پیش کرنا اور ایک عجیب و غریب اس کو رنگ دینا یہ رافضیوں کا خاص ترائے امتیاز ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے ان نادان دوستوں میں بھی سرائط کر آیا ہے اسی طرح سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو امام کہا جاتا ہے امام حسین امام حسن تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کے ساتھ لفظ امام کا استعمال یہ بھی ایک خاص رافظی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کا ایک خاص شعار اور علامت ہے بلکہ پورے کا پورا ان کا دین کا خاص ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ امامت نظریہ امامت کہتے ہیں تو ہمارے اہل سننا و جما بھولے بھالے بے وہ بھی سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی نما کے نام کے آغاز میں لفظ امام بولتے ہیں جو کہ رافضیت کی غم مازی کرتا ہے اسی طرح باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آئے تو پھر حسن حسین فاطمہ علی علیہ السلام باقیوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ اور ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ مختص کیا جاتا ہے یا حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ ہو کا لفظ بھی بولتے ہیں تو یہ بھی ایک خاص رافضی آئیڈیالوجی ہے ان کا ایک خاص طریقہ کار اور طرز ہے اور خاص ان کی یہ علامت و شعار ہے جس کو ہمارے سادہ لوح بھائیوں نے اپنا لیا ہے اور پتا نہیں ہے کہ یہ لفظ آیا کدھر سے اور پھر لطف کی بات ہے کہ جب ان لفظوں کو استعمال کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ باقی تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں ابو عمر و عثمان سارے رضی اللہ عنہ تو حسن حسین علیہ السلام کیوں بن گئے پھر وہ بیچارے سار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ تو ہمیں بھی نہیں بہرحال ہے ایسے ہی تو اللہ تعالی نے اس لیے کہا ان جا کم فاس ان فاتح بیا پہلے تحقیق کرو یہ جو تمہارے اندر عقائد داخل ہو رہے ہیں نظریات داخل ہو رہے ہیں یہ آئے کدھر سے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اسلام کے اینٹی گروہوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے پھر اسی طرح سانحہ کر بلا کا تفصیلی ذکر جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں اور خود رافضیوں کی شیوں کی جو موت کتابیں ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یزید ابن معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر راضی نہیں تھے نہ وہ اس کے قتل پر شا... ش... شرکت کی انہوں نے شامل اور شریک تھے اور نہ ہی انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر کوئی خوشی کا اظہار کیا بلکہ غم و غصے کا اظہار کیا ملا باکر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی پہلی جلد کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اسی طرح سید تبشر رضا کا آدمی نے ابی مخنف کی صفا 135 پر ذکر کیا ہے بہار الانوار کا سفا دو 32 47 یہ سارے پڑھنے کے قابل ہیں اس حوالے سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے قتل میں نہ تو یزید کا ہاتھ تھا نہ ہی وہ اس پر راضی تھا نہ ہی اس نے اس کو پسند کیا بلکہ قتل کرنے والوں کو ایک حد تک سزا بھی دی ہے جتنی دی جا سکتی تھی یہ بھی انہی کی کتابوں کے در بہار النوار کے اندر لکھا ہوا ہے اور مکتل ابھی مخنف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تبشر حسین کی لیکن لوگوں کے درمیان جو ایک بات کو معروف کر دیا گیا ہے پھیلا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بڑے عجیب لوگ ہیں ایسی باتیں کر کے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا اسلام کو بچانے کے لیے جو آئے تھے وہ سارے مر گئے سارے مٹ گئے قتل ہو گئے شہید ہو گئے اور ان کے دشمن غالب آ گئے ان پر تو جو فوج ساری کی ساری تحس نہس ہو جائے وہ زندہ ہوتی ہے کہ کچھ اور ہوتی ہے اگر یہ اسلام کو بچانے والے تھے تو پھر تو اسلام کو مرنا چاہیے تھا کیونکہ اسلام کو بچانے والا تو کوئی باقی نہیں بچا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو تب ٹھیک ہو سکتا ہے جملہ کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے وہ اسلام کے دفاع کرنے والے تھے کیوں کامیاب تو وہ ہوئے نا ایسی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں لیکن سوچی نہیں جاتی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسی لیے پہلے غور و فکر اور تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے کہ پہلے سوچو سمجھو بات کو پھر اس کو زبان سے نکالو اس کے بعد اس کو دماغ میں بٹھاؤ اپنا عقیدہ اس کے اوپر بعد میں قائم کرو سانح ہے کر بلا یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے اس کے کئی ایک محرکات تھے جو کہ تمام تر تاریخ کی کتابوں میں خواہ اہل سننا کی ہوں یا روافظ کی ہوں سب کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو یزید سے افضل سمجھتے تھے اور یقیناً وہ افضل تھے کیونکہ یزید صحابی نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے لیکن وہ اس افضلیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ خلافت کا حقدار میں زیادہ ہوں کوفیوں نے ان کو خط لکھے ان کو بلایا مقصد کوفیوں کا یہ تھا کہ فساد بھی پا ہو جائے مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے یہ کوفیوں کی ایک یہودی سازش تھی تو یزید کو پتا چلا کہ شورش بپا ہو رہی ہے انہوں نے کوفیوں پر سختی شروع کر دی کوفیوں پہ سختی ہوئی کوفی اپنے وہ سارے عہد پیما جو انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ کیے تھے مکر گئے اب حسین رضی اللہ تعالی نے اگر زندہ بچتے تو کوفیوں کی غداریاں وہ بعد جانی تھی لکھا ہے بہار الانوار میں ملا باکر مجلسی نے بھی کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے تین باتیں پیش کی کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جا لینے دو یا پھر ایسا کرو کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو وہ جو میرے بارے میں کرے گا وہ مجھے منظور ہے یا مدینہ چلا جاؤں گا جو باقی مسلمانوں کا حال ہے وہ میرا ہو جائے گا تو یہ دو باتیں تو انہوں نے لکھی ہیں سفا دو سو بارہ پہ ملا باکر مجلسی نے تو اب وہ سلو کرنا چاہتے ہیں آخری وقت میں لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اگر واپس مدینہ چلے گئے تب بھی یزید کے پاس پہنچ گئے تب بھی یہ اعلے رسول میں سے ہیں سبتے رسول ہیں ان کا اسلام میں مقام و مرتبہ ہے دین میں مقام و مرتبہ ہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہنا اور ہماری مخبری ہو جائے گی کہ یہ یہ بندے تھے اکسانے والے لہذا اس ثبوت کو ختم کر دیا جائے تو انہوں نے بہانہ بنا کے وہ تو میں کرتے کراتے اور لڑائی شروع کروا دی اور کوئی خون ریز مار کا اور لمبی چوڑی جنگ بھی نہیں ہوئی ان غالی رافزیوں نے نام نہاد شیان علی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں اور ان کے ساتھ جو ان کے آسار و آوان تھے موٹے موٹے ان کو شہید کر دیا تاکہ ہمارا جو راد ہے وہ افشان ہو سکے اور پھر اسی ملا با کر مجلس نہیں لکھا ہے کہ یزید نے اہل بیس سے پوچھا کہ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ دمشق میں ہی قیام کریں تو وہ کہنے لگے جی ہم نہیں یہاں پر قیام کر سکتے مدینے واپس ہمیں بھیج دیا جائے وہ دار الحجرت ہے تو ہم وہیں پر جانا چاہتے ہیں یزید نے صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ان اہل بیت کا واپسی جانے کا بندوبست کرو زاد راہ اور دیگر جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ان کے لیے مہیا کرو اور چند ایک خاد مینے دو جو ان کے ساتھ مدینے تک پہنچے اور پھر یزید نے کہا کہ اللہ تعالی ابن مرجانہ پر لانت کرے اگر حسین سے میرا سامنا ہوتا جو مجھ سے طلب کرتا میں اس کو ضرور دے دیتا اور حت الامکان ان کی موت نہ چاہتا اگرچہ اس کی خاطر میرے بیٹے بھی مارے جاتے لیکن حضرت حسین کو میں آنچ نہ آنے دیتا یہ صفا نمبر سینتالیس ملا باکر مجرسی کی کتاب بہار النبارس میں یہ عبارت موجود ہے تو کتابیں انہیں کی ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اہل السنہ کی جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں مثلاً البدایہ بن نے ہایا ہے اور اسی طرح سے تاریخ تبری ہے وہاں پر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ حقیقت کہ جس کو ان کے اپنے مصنفین تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے اگر وہ حقیقت آج زبان سے نکلتی ہے تو حکم زباں بندی آ جاتا ہے اور لوگوں کو اس حقیقت سے دور رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو کیا باور کروایا جاتا ہے کہ یزید جیسا ظالم اور فاسکو فاجر اور اس سے بڑا کافر شاید دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک فتوا دیا یزید ابن معاویہ کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ آیا یزید کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے یہ یاد رہے کہ امام غزالی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اہل سنا و کے تمام طبقوں میں بڑا مقام حاصل ہے بریلوی علماء ہوں دیوبندی علماء ہوں وہ تو ان کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں امام غزالی کو تو انہوں نے وہ فتویٰ دیا وہ ابن خلقان کی کتاب ہے وفایات الاعیان اس کی تیسری جلد صفہ دو سو اٹھاسی کے اوپر فتوا وہ موجود ہے تو امام غزالی نے سے پوچھا گیا کہ جو یزید پر لانت کرتا ہے اس بندے کا کیا حکم ہے کیا اس پر فیصق کا حکم لگایا جا سکتا ہے کیا اس پر لانت کرنے کا جواد ہے کیا یزید واقعہ تن حضرت حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا اس کا مقصد صرف اپنا دفاع کرنا تھا اور اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا بہتر ہے یا خاموشی رہنا بہتر ہے تو امام غزالی نے جواب دیا کہ مسلمان پر لانت کرنے کا قطعا کوئی جواز نہیں اور جو شخص کسی مسلمان پر لانت کرتا ہے وہ خود ملون ہے کیونکہ سنن ابن ماجہ کے اندر نبیر سلاط و اسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان لانت کرنے والا نہیں ہوتا اور ہماری شریعت اسلامیہ نے تو جانوروں پر بھی لانت کرنے سے روکا ہے اور مسلمان کے لیے پھر لانت کرنا کیسے درست ہوگا جبکہ ایک مسلمان کی حرمت و عزت کابے کی حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے اور یزید کا اسلام صحیح طور پر ثابت ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیت کی ہے معاذ اللہ صحابہ کرام کسی فاسق فاجر یا غیر مسلم کے ہاتھ پر بیت کرنے والے نہیں تھے باقی جہاں تک حضرت حسین کے واقعہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں ہے کہ یزید نے قتل کیا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو یا اس پر رضامندی ظاہر کی ہو جب یزید کے متعلق یہ باتیں پایا ثبوت کو ہی نہیں پہنچتی تو اسے بدگمانی کیوں جائید ہوگی جب کہ مسلمان کے متعلق تو بدگمانی کرنا بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طب و کثیر ذنی نہ بد ذنی اسمن کہ بدگمانیوں سے بچو یہ گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہے اور نبی صلاحۃسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون مال عزت اور آبر اور اس کے ساتھ بدگمانی کو بھی حرام کیا ہے اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے کا حکم دیا یا ان کے قتل کو پسند کیا وہ پرلے درجے کا احمق ہے کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر وزارہ اور سلاتین کو قتل کیا گیا لیکن وہ اس بات کا پتا چلانے سے قاسر رہا کہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پسند یا نا پسند کیا حالانکہ ان کے قتل اس کے بالکل قریب میں اور ان کے زمانے میں ہوئے ہیں اور اس نے ان کا خود مشاہدہ کیا پھر قتل کے متعلق یقینی اور حتمی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے اس قتل کے بارے میں جو دور دراد علاقے میں ہوا اور جس پر چار سو سال کی مدت بھی گزر چکی یہ چار سو سال امام غدالی کے دور کے ہیں ہمارے دور کے تو صاحب سے چودہ سو سال گزر چکے ہیں سن ساٹھ اکسٹھ ڈگری کا یہ واقعہ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس سانحے پر تعصب اور گروہ بندی کی دبیز تہ چڑھ گئی ہیں اور روایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے حقیقت کا سراغ لگانا ہی ممکن نہیں ہے جب حقیقت کو معلوم کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو مسلمان کے ساتھ حسن ذن رکھنا ضروری ہے تو اہل سنت کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں ایک گنا ہے اور پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل مرنے سے پہلے پہلے اکثر توبہ کر لیتا ہے اور شریعت کا تو حکم ہے کہ کوئی کافر بھی توبہ کر لے کفر سے تو اس پر بھی لانت کی اجازت نہیں پھر یہ لانت ایسے مسلمان کے لیے کیوں جائد ہوگی جس نے مرنے سے پہلے جرم کے سے توبہ کر لی آخر کسی کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی یا وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا ہے جب کہ اللہ تعالی کا توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے بہرحال کسی لحاظ سے بھی ایسے مسلمان پر لانت کرنا جائز نہیں جو مر چکا ہو جو کسی مرے ہوئے مسلمان پر لانت کرے گا وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان ہو اور اگر بال لانت کرنا جائز بھی ہو لیکن وہ لانت کے بجائے سکوت اختیار کیے رکھے تو ایسا شخص بال اجماع گناگار نہیں ہوگا بلکہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ابلیس پر لانت نہیں بھیجتا تو قیامت کے روز اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ابلیس پر لانت کیوں نہیں کی البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لانت کی تو قیامت کے دن اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے اس پر لانت کیوں کی تھی اور تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ملون ہے جبکہ کسی کے کفر و ایمان کا مسئلہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہاں شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو حالت کفر میں مرے وہ ملون ہوتا ہے اور جہاں تک جدید کو رحمت اللہ علیہ یا رحمۃ اللہ کہنے کا مسئلہ ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں شامل ہے جو ہم مسلمان کی کی تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں اللہ, مغفر کہ اللہ تمام مردوں اور عورتوں کو بخش دے اس لیے کہ یزیر بھی یقیناً ممن تھا یہ وہ سارا فتویٰ ہے امام غزالی کا وفایات الاعیان میں جو ابن خلقان نے تیسری جلد صفحہ 288 سی پر ذکر کیا ہے تو تو بہرحال یہ امام غزالی رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ ہے کہ جسے اہل سنہ و نے مکمل طور پہ قبول کیا ہے اور پھر اہل و سننا تمام تر خو کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں امام غزالی رحمہ اللہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں انتہائی متوسط اور انتہائی غیر جانبدار قسم کا آدمی سمجھا جاتا ہے تو بہرحال اس قسم کے یعنی کے حقائق ہیں بہار النوار میں ملا باکر مجلسی نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ امام غزالی رحمہ اللہ کے اس فتوے سے آشکار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اور جو کچھ اہل و کی تاریخ کی کتابوں تاریخ تبری اور تاریخ ابن کثیر البدایہ ون سے جو چیز معلوم ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس کا خلاصہ کلام اور لبے لباب یہی نکلتا ہے کہ اس سانحہ فاج آ کو ایک حادثاتی سانحہ کہا جا سکتا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ایک حادثاتی سانحہ تھا اتفاقی واقعہ تھا جو رونما ہوا کوئی باقاعدہ طور پر کسی جانب سے بھی اس قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی یہ سادشی لوگ تھے جنہوں نے سادش کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا مسلم بن عقیل کو شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا انہیں سادشی لوگوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا کہ وہ آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں جبکہ وہ اس بات میں بھی سچے نہیں تھے اور پھر یہی لوگ اپنے آپ کو چھپانے اور اپنے دفاع کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے بنتے ہیں تو یہ ایک واضح اور کھلی حقیقت ہے تھوڑا سا انسان ذرا غور کر لے سوچ لے سمجھ لے تو اس کے لیے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے اور اس کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تمام تر باتیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو حقیقت جس کو ان لوگوں نے بھی قبول کیا ہے جو آج اہل بیت کا نام لے کر اور ان کی بھرپور نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی ان باتوں کو تسلیم کیا ہے وہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی بلکہ ان کو چھپایا اور دبایا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کا دعوتی مشن جھوٹے ہونے کے غلط ہونے کے باوجود ان کا دعوتی مشن اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے کہ آپ کے عقائد میں آپ کے نظریات میں انہوں نے اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو داخل اور شامل کیا ہے اب دیکھیے کہ ان کا ایک ادنا سا گٹیا ترین آدمی جس کو ہماری زبان میں مراسی گویا کہتے ہیں دیہاتوں میں وہ ڈھول پیٹنے والے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول پیٹتے ہیں اچھا جب اسی موقع کو لے لیں اور انہی لوگوں کو ہی لے لیں ڈھول بجانے والوں کو جب یہ کبھی وہ میں رسم ہوتی ہے ویلیں دینے کی وہ ڈھول بجانے والا ڈھول بجاتے بجاتے جب ویلیں وصول کرنے لگتا ہے تو ایک جملہ بولتا ہے پنج باران دی ویل پنج باران دی ویل اب یہ جو ویل لے رہا ہے یہ پانچ اور باران کا عدد اس کے پیچھے پورا عقیدہ ہے یعنی پانچ تن پاک اور بارہ اماموں کے نام پر وہ آپ سے پیسے بٹور رہا ہے اور آپ اس کے عقیدے میں شامل ہو کر دے رہے ہیں اہل سننا اپنے آپ کو کہلوانے والے وہ دے رہے ہیں اسی طرح ضرب الامثال انہوں نے ہمارے اندر داخل کی ہوئی ہے مثال کے طور پہ ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک وہ آدمی جس کا تعلق زیر بحث دونوں گروہوں کے ساتھ نہ ہو دو گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور اس شخص کا تعلق ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو یا پھر ایسا شخص جس کے بارے میں یہ تاثر دینا ہو کہ یہ نہ اچھوں میں سے ہے اور نہ بروں میں سے ہے اس کے لیے ایک ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ یہ نہ تین میں سے ہے اور نہ تیرہ میں سے ہے فلاں شخص نہ تین میں سے ہے نہ تیرہ میں سے ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے نہ اچھوں میں سے ہے نہ بروں میں سے ہے یہ ضرب المثل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھا یہ تین اور تیرہ کا کنسپٹ کیا ہے یہ بھی ایک شیوں کا خاص رافضیوں کا اور غالب ترین رافضیوں کا یہ پھیلایا ہوا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنے دعوتی مشن کے ذریعے لوگوں کے اندر تک ایسے پھیلا دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کوئی اور کیوں نہیں متعین کر لیتے یہ کہہ دے نہ سات میں سے نہ آٹھ میں سے یہ کیوں نہیں کہتے نہ سو میں سے نہ پچاس میں سے یہ کیوں نہیں کہتے آخر کوئی نہ کوئی کنسپٹ تو ہوگا نا اور ہر ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہوتی ہے وہ جو دیہاتی قسم کے جو وڈھیرے اور بڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان اس طرح کی جو ضرب المسال ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے اور ہم بھی سنتے رہے ہیں بزرگوں سے وہ سنایا کرتے تھے کہ یہ ضرب المثل اس وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے ہے تو بہرحال یہ جو ضرب المثر ہے کہ وہ نہ تین میں سے نہ تیرہ میں سے یعنی نہ اچھوں میں سے نہ بروں میں سے اس میں تیرہ اچھے اور تین برے ہیں تیرہ اچھے کون ہیں شیوں کے بارہ امام رافضیوں کے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ یہ اور تین برے کنہیں مراد لیا جاتا ہے خلاف اب بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمائ یعنی وہ ضرب الامثال کے بیان کرنے میں بھی صحابہ کرام پر تبرے سے نہیں چوکتے اور ہمارے لوگ ہیں کہ جو بھی سنا اس کو آگے پھیلا دیا ان جاءکم کم فاسقم بینبا تحقیق ہر بات کی کیا کیجئے کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں اور پھر شیطان جو ہے وہ محمل بے معنی الفاظ لوگوں کے اندر چھوڑتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ تعویزات کو کھول کے دیکھتے ہیں اگر کسی نے تعویز ڈالا ہو لوگ تو عموماً وہ ہمارے سلفی حضرات بھی اس کا کیا کرتے ہیں طویز اتار کے اور اس کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے کہتے بس اس کو پانی کے اندر بہا دو پانی کے اندر بہا دو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی آفت آ جائے گی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیا کرے تو میں کہتا ہوں اس کو جلاؤ تاکہ شیطان کو بھی کوئی ساڑ مچے اچھا انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے بے معنی کلمات اور الفاظ لکھے ہوتے ہیں طویزوں پر ایسے جملے ایسے لفظ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اور پھر وہ اشرف علی تھانوی جیسے تو بیچارے کچھ ایسے ہیں جو تعویذوں کے اندر ہارون اپنا فرعون ہمان شداد کارون نمرود وغیرہ کے نام بھی لکھتے ہیں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے یہ بے معنی کلمات لوگوں کے دماغ میں آئے در سے سوال پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے بدو یا بدو یہ جملہ لکھتے ہیں تعویذات پر اور اس کا تعویذ اس کا آغاز روافے سے ہوا ہے رافظیوں کی جانب سے اس جملے کا آغاز ہوا ہے اچھا ایک لطیفہ بھی آپ سنیں ہم بخاری پڑھ رہے تھے شیخ حافظ عبد المنا نور پوری صاحب حافظ اللہ کے پاس کوئی بات ہوئی تو ایک لڑکے نے کوئی کہا جی فلاں آتی ہے کدھر آتی ہے جی بخاری میں آتی ہے حافظ صاحب نے کہا یہ جو بخاری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو نہیں ہے ہاں خطیبوں والی بخاری میں ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا فرماتے ہیں کہ شیخ خافت عبد السلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ نے گجرا والا کے گرد و نوا میں کسی مسجد کے اندر درس دیا تعویزات پر اور تعویزات کے موضوع پر درس دیا تو اس دوران انہوں نے کہا کہ جی یہ طویل لکھنے والے یہ یا بدو لکھتے بدو پتہ نہیں کیا چیز ہے تو پتہ نہیں کسی جن کا نام ہے شیطان کا نام ہے کہ ابلیس کا ہی نام ہے تو خیر درس ختم ہوا تو اس مسجد کے جو امام صاحب تھے یا شاید خطیب صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بدوہ والا تعویذ لکھتے تھے یہ ہمارے اہل حدیث طویز لکھنے والوں کی حالت بھی دیکھ لیں کیسے گمراہ ہوتے ہیں تو اس نے چڑھائی کر دی بٹوی صاحب پر کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی بنتا ہے یہ اس لفظ کا معنی بھی تو اس طرح کی اس نے بنا کے بات کہی ہاف صاحب نے پوچھا جی کدھر لکھا ہوا ہے بٹوی صاحب نے وہ کہنے لگا جی کاموس میں لکھا ہوا ہے تو نور پوری صاحب فرمانے لگے کہ خیر میرے ساتھ ملاقات ہوئی اسی دن یا اس کے بعد بٹوی صاحب کی پٹوی صاحب نے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی معنی ہے کوئی کاموس میں تو یہ کاموس صاحب کے سامنے پڑی اٹھا کے دیکھ لو اچھا اب کاموس میں سے تلاش کرنے لگے تو اس کا مادہ ہی نہیں ملا اس کا معنی ہونا تو بڑی دور کی بات تھی تو اس قسم کی کارستانیاں بھی ہوتی ہیں کہ ایسا لفل جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے بالکل محمل سا ہے بس داخل کر دیا ہے لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے اور یہ شاطین پھیلاتے ہیں شیطان وہی کرتے ہیں شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں وہ اپنی عبادت کے طریقے ان کو بتا کے جاتے ہیں تو بلا سوچے سمجھے ان کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور لفظ بد رافضی لوگ اس کا اطلاق کرتے ہیں ابو لولو فیروز مجوسی پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قاتل ہے اور انہوں نے تو اس ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر پر بہت لمبا چوڑا مزار بنایا ہوا ہے اور پھر مزار بنا کے وہاں پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتی ہے مجوسی تھا مجوسی حضرت پوجتے ہیں یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں یہ ان کے خاص عقائد ہیں خاص نظریات ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں سبب اس کا کیا ہے ان کا باطل پر ہونے کے باوجود دعوت دینے کا انداز انتہائی مؤثر ہے اور ہمارا حق پر ہونے کے باوجود دعوت میں ایک دوسرے کی ٹانگے کھینچنے کا انداز بڑا مؤثر ہے وہ دعوت دینے کے انداز کے اندر تاثیر رکھتے ہیں اور یہ دعوتیوں کی ٹانگے کھینچنے کے انداز میں تاثیر رکھتے ہیں صرف یہی نہیں کہ تنظیموں کا آپس میں ایسا چکر ہے نہیں ہر تنظیم کے اندر اندرون خانہ بھی یہی کچھ ہے اور وہ کفر ان کا وہ ملائے واحدہ ہے اور اتحاد کے ساتھ ایسا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جون جو دن گزرتے جا رہے ہیں ان کی سیکورٹیاں سخت ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے دور کی سب سے سخت ترین سیکورٹی اگر کسی حکمران کی تھی تو وہ پرویز مشرف کی تھی لیکن پرویز مشرف کے کسی راستے پر گزرنے سے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے راستہ بلاک ہوتا تھا اور ان کا جلوس جس جگہ سے گزرنا ہے وہاں کے راستے چار چار چھ گھنٹوں پہلے بلاک جدھر جی سے تازیے نے گزرنا ہے اور ادھر سے جلوس نے گزرنا ہے یعنی کہ ان کا پروٹوکول ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے ایک نظم کے ساتھ کام کیا ہے بنیادی طور پر تو یہ یہودی ہی ہیں نا ان کی ذہنیت ان کے عقائد ان کے خیالات مکمل طور پہ یہودیت والے ہیں اور اسی انداز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارے لوگ کیا ہیں کہ جو بات جیسے سن لی اس کو سنا اپنایا اور چل دیے اپنے عقیدے کا اپنے عمل کا اس کو حصہ بنایا اور چل پڑے ان کی دعوت گھٹیا ترین لوگوں تک پہنچی ہوئی فقیر دکان پر روڈ پر گلی محلے میں مانگنے کے لیے آتا ہے کیا سوال کرتا ہے نظر اللہ نیاد حسین یہ نظر اللہ نیادے حسین یہ کیا چیز ہے چلو اللہ کی نظر تو ہوئی اللہ کی نظر نیاد حسین کی در سے آ گئی نیاد ابو بکر نہیں کوئی مانگتا نیاد عمر نہیں مانگتا کوئی نیاد عثمان نہیں مانگتا عشرہ مبشرہ ہیں خلفائے راشدین ہیں, ان کی نیاد کوئی نہیں مانگتا کیوں بھائی کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی گئے ہیں نہیں اصل میں رافضیوں کے پہلے امام ہیں رافضیوں کے ہاں بھی حضرت علی کا رتبہ آخر وہ باپ ہیں حسین کی نسبت زیادہ ہے حضرت علی کو افضل الخلق قرار دیتے ہیں لیکن نیاز علی کی بھی نہیں مانگتے کیوں حضرت علی کے جو خطبے ہیں نفج البلاوا کے اندر وہ بی, بیچاروں کے منہ پر جوتوں کی طرح لگتے ہیں خود ہی جمع کر بیٹھے ہیں غلطی کے ساتھ نحج البلاغا کو اگر کوئی نحج البلاغا پڑھ لے نا کہ حضرت علی نے ان رافضیوں کے بارے میں اور شیان علی کو کیا کیا کچھ کہا ہے تو اس کو کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو یہ نیاز حسین کا بھی ایک خاص یہی کنسپٹ ہے یہی ایک تصور ہے اور جناب بڑے خوشی کے ساتھ وہ نظر اللہ نیاد حسین کہتا ہے یہ جناب جیب سے ایک روپیہ نکال کے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس نے نیاد حسین مانگی ہے اگر آپ اس کو دیں گے تو آپ بھی شرک کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے اس بات کو بھی کبھی سوچا ہے وہ کوئی نہیں جی سوالی آیا ہے مانگ رہا ہے دے دو نہیں وہ مانگنے والا مانگ کیا رہا ہے وہ شرک کا دروازہ کھول رہا ہے کہ آؤ داخل ہو جاؤ آؤ داخل ہو جاؤ اور اگر کسی نے نہ بھی دینے ہو تو جب وہ اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اپنی ناک رکھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیا عجب کمال نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی ہے وہ ایک نے لکھی ہے کتاب ہزار تمہاری دس ہماری ایک شیعہ نے یہ کتاب لکھی ہے ہزار تمہاری دس ہماری تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ وہ قرآن جس کو تم کامل سمجھتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے جبکہ جو ہمارا قرآن ہے اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر تحریف کا عقیدہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے تحریف کر دی گئی صورت احزاب صورت بقرہ سے بھی بڑی تھی فضائل اہل بیعت نکال دیے گئے لہذا وہ چھوٹی ہو گئی یہ ساری باتیں معلوم ہیں اچھا یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ ان کا اس قرآن پر یقین نہیں ہے ان کا اس قرآن پر یقین ہے جو کہ امام محدین کا جو ہے وہ لے کے آئے گا اور وہ ہے کون کانا دجال مسلمان جس کو امام مہدی قرار دیتے ہیں وہ نہیں اس طرح یہودی دجال کے منتظر ہیں اسی طرح یہ بھی دجال کے منتظر ہیں یہ ایک علیحدہ سے مذہب رکھنے والے لوگ پھر ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے اسلام الولاء البرا کے کچھ اصول مہیا کرتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے بغض اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے روکنا ہے تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہیں دینا تو اللہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اللہ کے لیے جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے فاقت استقمل ایمان اس بندے کا ایمان مکمل ہے لیکن ہمارے معاصرے میں ان باتوں کو قطعا ان نہیں سمجھا جاتا اب اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں ان کو دعو دینا چھوڑ دیں نہیں انہیں دعوت دیں انہیں سمجھائیں تعلقات ان کے ساتھ استوار رکھے لیکن محبتیں نہیں ہوں ان کے ساتھ جو دلی یارانے اور دی دوستیاں ہیں وہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ یہودوں نے سارا کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے یہودی بچہ بیمار ہوا یہودی تھا تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر گئے ہیں اور اس کے گھر جا کر اعادت کر کے پھر اس کو اسلام کی دعوت دی تو نتیجہ کیا نکلا وہ مسلمان ہو گیا یعنی تعلقات کا توڑنا اور جوڑنا یہ علیحدہ معاملہ ہے اور محبت اور بغذ رکھنا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے لیکن ادھر ہمارے ہاں ان کے ساتھ محبت کا بڑا عجیب عالم ہے کہ انہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اپنے آپ کو سنی کے حلوانے والوں نے بھی شبیلیں لگائی ہوئی ہیں کوئی دودھ لگا کے بیٹھا ہے کوئی پانی لگا کے بیٹھا ہے آج کل سردیاں تو لوگوں نے چائے کی بھی شبیلیں لگائی ہوئی ہیں اگر وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ہی تبدیل ہوتا رہے گا بدلتا رہے گا تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر, کس قدر ان کی عادات اپنا ہوئی ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ ہمیں تو اپنے اس ملتان شہر کا پتا ہے کہ اس ملتان میں اتنے تازیے رافضیوں کے پاس نہیں ہیں لائسنس دیتی ہے نا گورنمنٹ تازیا نکالنے کا تو اتنے لائسنس اس کے شیوں کے پاس رافضیوں کے پاس نہیں ہیں جتنے سنیوں کے پاس ہیں اور تقریبا تمام علاقوں میں حالت یہی ہے دیکھیں کیسے انہوں نے بدو بنا کے اور تمہیں آگے لگایا ہوا ہے کام ان کا ہے اور پھر پیٹنے والے بھی ہوتے ہیں ماتم کرنے والے وائے حسین کہنے والے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آلو سننا سمجھتے ہیں ملتان کا جو سب سے بڑا مرکزی جلوس نکلتا ہے ان کا مرکزی جلوس تعزیہ لے کر داس محرم کو اس کا لائسنس وہ جدی پشتی سنیوں کے پاس ہے ہاں جی اسے کہتے ہیں لائی لگ بھیڑ چال چلنے والے اور نبی علیہ و سلام نے فرمایا ہے لا تکونو ام آتن لائی لگ نہ بنو جن نے لایا گلی میں اندر نالے چلی یہ کام نہ ہو اور پھر لطف کی بات آپ دیکھیں دین اسلام کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کی احادیث میں نوحہ کرنا بین کرنا ماتم کرنا منع ہے آپ کا فرمان ہے لئی سمنا مندرہ بالخدود و شک الجوبہ و دا آبدا جس میں رخسار پیٹے گریبان پھاڑے بال نوچے جہلیت والا ماتم و بین کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے فروع کافی بڑی معروف کتاب ہے ان کی اصول کافی کی وہ شرح ہے فروع کافی جو کہ یعقوب کلینی نے لکھی ہے اس کا باب نمبر اسی ہے و جزا اور استرجاع پہلی جلد سفا نمبر تین سو بتیس کتاب الجناد باب نمبر و جزا و استرجاع اس کا سب سے پہلا سوال ہے فرمایا حضرت نے جب میں نے پوچھا جزا کیا ہے یعنی میں نے پوچھا کہ جزا کیا ہے تو حضرت صاحب فرمانے لگے جدا کہتے ہیں رونا پیٹنا منہ پر تماچے مارنا سینہ کوٹنا سر کے بال نوچنا اور نوحہ کرنا یہ اشد جدا ہے یہ سورت ترک صبر کی ہے اور صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے یعنی رونا پیٹنا منہ پر تماچے مارنا سینہ کوٹنا سر کے بال نوچنا اور نوحہ کرنا یہ صحیح طریقے کو چھوڑنا راہ راست سے ہٹنا ہے آگے کیا لکھتے ہیں اور جس نے صبر کیا اور انہ ہی و انا کہا اور اللہ کی حمد کی تو وہ اللہ کی مشیت پر راضی ہوا اور اپنا اجر اللہ پر رکھا اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی صبر کر کے انہ اور اللہ کی حمد پر اکتفا کیا بلکہ نوحا وغیرہ کیا بین ماتم کیا تو لکھتے ہیں جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغیر جاری ہوئے رہ نہیں سکتا اس کا اجر حبت ہو جائے گا پھر نمبر دو فرمایا حضرت نے صبر اور مصیبت مومن کی طرف آتے ہیں پس مصیبت کے وقت وہ صبر کرتا ہے اور جزا اور بلا جب کافر کی طرف آتے ہیں تو وقت مصیبت جدا و فضا کرتا ہے تو جدا فضا کرنا کافر کا کام ہے تو یہ فروے کافی کے اندر کلینی نے یہ باتیں لکھی ہیں تو یعنی ان کی اپنی شریعت کی رو سے ہی یہ جو محتم کرتے ہیں رب کو پیٹتے ہیں ان کی اپنی شریعت کی روح سے جائزہ نہیں ہے چلو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہماری نہیں مانتے نہ مانے اپنی تو مانے نا ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے وہ کام جو یہ کرتے ہیں ان دنوں میں اور خاص کر دس محرم کے دن ہاتھ میں وہ لوہے کے کڑے پہننا پاؤں میں ڈالنا لوہے کے کڑے لوہے کی انگوٹھیاں اور پھر اسی طرح کالا لباس پہننا تو امام جعفر صادق امام جعفر صادق ان کے امام جعفر الصادق وہ کہتے ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے یہ بات ملا یاضر الفقی شیخ صدوق کی تعلیف شدہ اس کے اندر موجود ہے اور پھر وہ لوہے کا استعمال جو ہے لوہے کی انگوٹھی لوہے کا کڑا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا منع ہے کیوں منع ہے اس کی تفصیل کے اندر یہ ال شرائے والا شیخ صدوق یہی لکھتا ہے باب نمبر ستاون کے تحت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک ایسے مرد کے متعلق کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا نہیں کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے یہ اہل جہنم کی پرستش ہے یعنی کہ لوہے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا یہ اہل جہنم کے عبادت کرنے کا طریقہ ہے یہ انگوٹھی نہیں ابو انگوٹ, انگوٹھی تو وہ صرف انگلی کے اندر آتی ہے انہوں نے پورے بادوں کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے کڑا لوہے کا پھر کسی کو اس پر بھی سبر نہیں آتا وہ ٹانگ میں بھی ڈال لیتے ہیں پھر اسی ہی طرح امام جافر بن محمد صادق وہ اپنے آبائے کرام علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھے یہ باب نمبر اٹھاون شرائ شیخ سدوک کی اس کے اندر اور باب چھپن کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے آپ جناب سے عرض کیا کہ میں سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھوں آپ نے فرمایا نہیں اس میں نماز نہ پڑھو یہ اہل جہنم کا لباس ہے اور اسے اگلی روایت میں باب چھپن کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ فر اون کا لباس ہے تو سیاہ لباس فر اون کا سیاہ لباس اہل جہنم کا یہ ان کے امام جعفر فرما رہے ہیں ان کی کتاب کے اندر ان شرائ میں ان کے شیخ صدوق نے لکھا ہے دین اسلام کے احکامات اس کے بارے میں بڑے وعدے ہیں ان سے صرف نظر فی الحال یہی بات کہتے ہوئے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں یہ ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے جو بات ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے ان میں ہمارے وہ سن سنا کے سنی بننے والے برابر کے شریک ہیں وہ بھی ماتمی لباس پہنتے ہیں ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے ان دنوں میں خوشی نہیں مناتے خوشی کا کوئی کام ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بریلوی مکتبہ فکر کے بانی اور ان کے امام احمد رضا خان بریلوی ان کے فتوا جات ہیں مختلف کتابوں کے اندر جن میں سے عرفان شریعت بہار شریعت وغیرہ معروف ہیں ان کا ایک رسالہ ہے تازیہ داری یہ تین کتابیں جو ہیں کے لائق ہیں اسی چیز سے متعلقہ عرفان شریعت کے حصہ اول سفا پندرہ پر لکھتے ہیں کہ تازیہ آ دی آتا دیکھ کر اعراض و رو گردانی کریں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے تازیہ کی طرف امردا خان بریلوی اعلی حضرت وہ بابائے با بریلویت فرما رہے ہیں کہ تاج یہ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے اور یہ شوق سے جاتے ہیں اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنے کے لیے اور اس کا پیشاب بوتلوں میں بھرنے کے لیے اور اس کے منہ سے نکلنے والی جھاگ کو چاٹنے کے لیے بلکہ میں نے ابھی ارض کیا کہ لسنس ان کے پاس ہیں زیادہ ان کی نسبت زیادہ لائسنس ان کے پاس ہیں اور جو ان کا رسالہ ہے تازیہ داری اس کے صفحہ نمبر چار پر لکھتے ہیں غرب اشرہ محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت تک پاک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا ان بےدا رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا ہے اہم اپنے رسالے کتاب تازیہ داری کے سفا چار پہ لکھ رہے ہیں کہ اشراء محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت تھا ان بےدہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا ہے پھر آگے لکھتے ہیں یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال کے خیال وہ کچھ کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینی ہی حضرات شوہدار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے ہیں یہ خیالی تصویریں بناتے ہیں نا جنا کے گھوڑے پر وہ بہت کچھ کرتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں ان میں سے کچھ اتارا جو یہ شبی بناتے ہیں شبی بنات بنا کے رکھتے ہیں باقی توڑا اور دفن کر دیئے یہ ہر سال ایزا مال کے جرم میں دو وبال جدا گانا ہیں. اب تازیہ داری اس طریقہ نا کا نام ہے قطب ناجائز اور حرام ہے آگے سفر نمبر گیارہ پہ لکھتے ہیں کہ تازیے پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے یہ جس کو ہمارے بیچارے اور مت کے مارے بڑا متبرک سمجھتے ہیں امام اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ تازیے پر چڑھا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں اور اسی طرح صفا نمبر پندرہ پر اسی رسالہ تازیہ داری کے صفحہ نمبر پندرہ پر سوال ہے کہ تازیہ بنانا اس پر نظر و نیاز کرنا ارائد با امید حاجت برآری لٹکانا یعنی کہ اس امید کے ساتھ کہ جو حاجت ہم لکھ کے لٹکائیں گے وہ ہماری حاجت پوری ہو جائے گی اور ب نیت حسنا ہسنا اس کو داخل حسنات جاننا یعنی یہ تعزیہ داری والے کام کو بدعت ہسنا سمجھنا کیسا ہے تو جواب میں وہ لکھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کہ افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت ات و ممنوع و ناجائد ہیں یعنی اس والی بدعت کو انہوں نے بھی بدعت ات کہا ہے جن کے نزدیک بدت سیاح کا وجود ہی بڑا نادر ہوتا ہے اسی طرح عرفان شریعت کے حساب ابلسا سوال پر سوال ہے کہ محرم شریف میں مرسیہ خانی میں شرکت جائید ہے یا نہیں تو جواب لکھتے ہیں نہ جائید ہے وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں تو ادھر تو ہر سنی کی تیپ میں آج کل یہی گانا ہے ال یا حسین ال اجل یا, حس... یا مادی ال اجل یا امام ال اجل پھر اگلا سوال کہ محرم کو جو یہ سوک کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بالخصوص سیاہ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں ان کے بارے میں احمد رضا خان لکھتے ہیں احکامی شریعت کے صفحہ نمبر پر کہ محرم میں سیاہ سبز کپڑے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام ہے پھر احکامی شریعت کے صفحہ 71 پر ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ بعض اہل سنت جماعت شرائے محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے ان دست دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے اور دست محرم کو تو دن بھر روٹی بھی نہیں پکاتے اور جھاڑو بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ دفن کے بعد روٹی پکائی جائے گی تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے عرفان شریعت کے صفحہ نمبر اکتر حصہ اول پر اول کے اندر تو چلو ہمارے یہ جو محترم لوگ ہیں احمد رضا خان بریلوی کی ہی مان لیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا قد نزل علیکم فی القتاب ان ایدا سمعتم آیات اللہ یکفر بیہا ویستہذع بیہا فلا تقعدوا معاہم حتی یقوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلوہم کہ ہم نے کتاب اللہ میں تمہارے اوپر یہ بات نادل کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہماری آیات بیہ کا مداق اڑایا جا رہا ہے اس کا کفر کیا جا رہا ہے اللہ کی بغاوت نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہ رونا پیٹنا ماتم تازیے یہ مرثیہ خانیاں صحابہ پر سب و شتم تبرا پڑنا اللہ کی بغاوت نہ نا فرمانی ناراض کرنے والی باتیں ہیں جب یہ تم دیکھو تو ایسے کام کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھو اگر تم بیٹھے رہے تاج یہ کو دیکھتے رہے ان کو پیٹتا ہوا دیکھتے رہے شامل چاہے نہ بھی ہوئے انکم اذا مثلہم تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جامع فی جہنم جمیا اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالی کا حکم بھی ہے قرآن کی بات مان کے پیچھے ہٹ جاؤ اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح کہ ہم نے آخر راہ کیا متعین کرنی ہے اور کیا کی ہے لوگوں نے جیسا کہا ویسا ہی کرتے رہے خبر میں منکر نقیر سوال کریں گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا ماں تقول مسلمان ہوگا جواب دے گا صحیح صحیح اسے پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتا چلا وہ کہے گا کرا کتاب اللہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ف آ میں اس پر ایمان لے آیا تصادق اور میں نے تصدیق کی اس کی اللہ تعالی فرمائے کہ انسادا کا میرے بندے نے سچ کہا ہے تو اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی وغیرہ وغیرہ مسند احمد کے اندر یہ تفصیلی روایت برائے ابن رضی اللہ تعالی کی موجود ہے اور دوسرا آدمی جو کافر ہوگا جب اس سے یہی سوال پوچھے جائیں گے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہا ہادری ہا, ہائے افسوس افسوس مجھے پتہ ہی نہیں قولا تو مسلا کو میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا جیسے وہ کہتے میں بھی ان کے ساتھ ہی کہنا شروع ہو گیا لائی لگ بنا رہا بھیڑ چال چلتا رہا سنی سنائی باتیں کرتا رہا اور سنی سنائی پر ہی اعتقاد بناتا رہا فرشتے اس کو ماریں گے اور کہیں گے لا ولا درئیتا نہ ت نے پڑھا نہ تو نے سمجھا یعنی پڑھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے قبر کے حساب سے کامیاب ہونے کے لیے تو کم از کم اتنا تو پڑھ سمجھ لیا ہو کہ انسان اپنے عقائد کو سمجھے عبادات کو سمجھے معاملات کو سمجھے کہ ایک مسلمان کیسے رہتا ہے اور فاسقوں کی باتوں کا بغیر تحقیق اعتبار نہ کرتا پھرے اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وماغ